بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہدین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 1435 ہجری جمادی الثانیہ کی تیروی تاریخ ہے استاذ ابو مصعب سور حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقام الاسلامیہ العالمیہ سے مقدمے میں ہمارا درس جاری ہے الحمد استاد محترم نے مقدمے میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف منصوبے کا تذکرہ فرمایا ہے ساس فرماتے ہیں کہ دور حاضر کے یہودی اور سلیبی جنگوں جن کی قیادت امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہے اور جو حملے عالم عرب اور مسلمانان عالم پر ہو رہے ہیں ان جنگوں اور ان حملوں کے اہداف کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ ایسے اہداف ہیں کہ جن کا نشانہ مسلمانوں کی ثقافت مسلمانوں کا عقیدہ، دین مسلمانوں کی سیاست مسلمانوں کی معیشت مسلمانوں کا معاشرہ اور مسلمانوں کے آداب و اخلاق سب کچھ ہیں اور اس پروگرام کا اعلان بش انتظامیہ نے کھلے عام کیا ہے کہ آنے والے دس سالوں میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے دنیا میں اس کا اعلان انہوں نے ان یہودیوں اور نصرانیوں نے اعلان کیا ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کہ دشمن تو کبھی بھی اپنے پروگراموں کا اظہار نہیں کرتا تو یہاں پر جو آپ ابھی ایک نقشہ بتانے جا رہے ہیں اس کو سننے سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے مخفی رکھنا چاہیے تھا اور یہ راز میں ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ تو گزارش ہے کہ ساٹھ کی دہائی میں جب اسرائیلی فلسطینیوں پر حملہ کیا کرتے تھے تو اسرائیل کا جو وزیر جنگ ہوا کرتا تھا یہ بات بھی واضح رہے کہ اسرائیل میں وزیر دفاع نہیں ہے بلکہ وزیر جنگ ہے وزیر دفاع کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ پر حملہ ہو جائے تو آپ دفاع کریں گے اور یہ دفاع تو بلی بھی کرتی ہے کتے بھی کرتے ہیں دوسرے جانور بھی کرتے ہیں یہ تو کوئی ایسے کمال کی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے وزیر مقرر کیا جائے وزیر تو جنگ کے لیے ہوتا ہے اور اسلام میں بھی جہاد اصلاً اقدامی ہے دفاعی جنگ یہ تو مجبوری کی جنگ ہے اس کو تو آپ نہیں کریں گے تو ناوز بلّہ تو پھر تو ہم بلی اور کتے سے بھی نچلے درجے تک پہنچ جائیں گے تو میرے دوستو اسرائیل کا جو وزیر جنگ تھا وہ رات کو ٹیلی ویژن پر آ کر اپنے کل کے پروگرام کا اعلان کیا کرتا تھا کہ ہم ٹینکوں کے ذریعے اس روڈ پر نکلیں گے اور گاڑیوں کے ذریعے اس محلے میں گسیں گے اور وہاں پر فلان فلان فلان آدمی کے گھر کو تباہ کریں گے مسمار کریں گے وغیرہ وغیرہ تو اس وزیر جنگ کو ابھی میں اس کا نام بھول رہا ہوں اس کے مشیروں نے کہا کہ آپ یہ عجیب کام کرتے ہیں کہ کل جو حملہ ہونے والا ہے اس کے منصوبے کا اعلان آپ ٹی وی پر کر رہے ہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں صرف اعلان کر رہا ہوں جبکہ کام ہو جانے کے بعد اس کی ویڈیو پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے ہیں پھر بھی یہ بیدار نہیں ہوتے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلان سے بیدار ہو جائیں گے تو بے فکر رہے ہیں آپ لوگ ہم کام کرنے کے بعد دوبارہ ویڈیو بھی اپنے ٹی وی سے دکھائیں گے تب بھی مسلمان بیدار نہیں ہوں گے یعنی مسلمانوں کی غفلت اور مسلمانوں کی عدم بیداری اس حد تک جا پہنچی ہے کہ دشمن صرف اپنے منصوبوں کا اعلان نہیں کر رہا بلکہ کیے ہوئے کاموں کو بھی دکھا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اتنے بچوں کو قتل کیا اتنی بچیوں کو بے آبرو کیا اور یہ کیا وہ کیا سب کچھ دکھا رہے ہیں اعلان ان کے میڈیا پر یہ سب کچھ آ رہا ہے لیکن اسلامی امت جو ہے بیدار ہونے کا نام نہیں لیتی تو اگر ہم ابھی یہ بش انتظامیہ کے اس پروگرام کا ترجمہ آپ کے سامنے کر کے سنائیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ تو عجیب بات ہے جی بالکل عجیب بات ہے کہ ایک ایسی قوم جو کہ ان سے جزیہ لیتی تھی جو کہ ان کی عورتوں کو باندی بناتی تھی جو کہ ان کے مردوں کو غلام بناتی تھی مسلمان قوم کے خلاف آج اتنے کلم کھلا اعلانیہ طور پر دشمنی کا اعلان بطور پروگرام کیا جا رہا ہے اندھا نہیں ہے بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ اور پروگرام کے مطابق مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے باوجود یہ امت جو ہے بیدار ہونے کا نام نہیں لیتی لیکن ہم نا امید نہیں ہیں اسی لیے یہ درس ہو رہا ہے تاکہ یہ امت خصوصاً نوجوان جو ہیں یہ کھڑے ہوں اور اپنے خلاف ہونے والی ان سازشوں کے تانے بانوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں بکھیر کر رکھ دیں تو آئیے ہم اس وقت بش انتظامیہ کی طرف سے دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک یا دو ہزار سے دو ہزار دس تک جو ان کا پروگرام تھا اس کو ذرا دیکھتے ہیں یہ پروگرام اور یہ نقشہ چار نکات پر مشتمل ہے پہلا نکتہ مسلمانوں کے سیاسی نقشے کو تبدیل کرنا دوسرا نقطہ مسلمانوں کے جغرافیائی علاقائی نقشے کو تبدیل کرنا تیسرا نقطہ مسلمانوں کی پہچان اور شناخت کو تبدیل کرنا معاشرے کو تبدیل کرنا اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی معدنیات اور مال و دولت اور قیمتی ذخائر پر قبضہ کرنا تو پہلا نقطہ یوں ہے تغیر الخارف سیاسی فرق ال اوسط والعالم العربی ول اسلامی اے تغیرا و او الترکیبا او تبدیل ہوا من جدید کہ مسلمانوں کے مشرق وسطی میں عالم عرب میں عالم اسلام میں سیاسی نقشے کو تبدیل کرنا یہ پہلا نقطہ ہے اس منصوبے کا پہلا نقطہ کیا ہے کہ پوری دنیا اسلام خصوصی طور پر مشرق وسطی جو عرب ممالک ہیں ان کے سیاسی نقشے کو تبدیل کرنا کیسے وہاں جو نظام موجود ہے اس کو تبدیل کر کے دوبارہ سے تشکیل دینا یا اسے مکمل طور پر بدل دینا یا نئے قالب میں اس کو ڈھالنا میرے دوستو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ عرب ممالک میں مسلمان ممالک میں ہر جگہ جمہوریت کی آواز بلند ہو رہی ہے حتیٰ کہ جہاں بادشاہی نظام موجود ہے وہاں پر بھی جمہوریت کی آواز بلند ہو رہی ہے اگرچہ ہم بادشاہت کی تعریف نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی تائید و حمایت کرتے ہیں ہاں اگر بادشاہت وہ اسلام اور کتاب و سنت کے موافق ہے ٹھیک ہے جیسے پہلے بھی سلاطین گزرے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی وغیرہ وغیرہ سب کو رحمہ اللہ ہم کہتے ہیں جب تک کتاب و سنت کے مطابق ہو تو بادشاہت میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن جو بادشاہت اس وقت مثال کے طور پر سعودیہ میں ہے مراکش میں ہے وغیرہ وغیرہ ملکوں میں ہے تو وہاں پر بھی اس وقت جمہوریت کی آواز اٹھائی جا رہی ہے تو میرے دوستو یہ اس نقشے پر عمل کے نتائج ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو سیاسی نقشہ ہے اسے تبدیل کیا جائے وہاں کے نظاموں کو بدلا جائے اور اسے نئے قالب میں ڈھالا جائے اور وہ نیا قالب کیا ہے جمہوریت اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی پگڑیوں والے بڑی بڑی داڑیوں والے اور بہت زیادہ علم و فضل کے مالک سمجھے جانے والے لوگ بھی آج جمہوریت کی آواز اٹھا رہے ہیں یہ اس منصوبے کا نتیجہ ہے اس لیے کہ بش انتظامیہ نے اور کفار نے یہودیوں نے نصرانیوں نے پوری دنیا کو یہ ٹاسک اور یہ ہدف دیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں جمہوری نظام ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلامی نظام کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے ان کو یا تو دبایا جا رہا ہے یا تبدیل ہوا یا اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اوسیاغت من جدید کہ نئے قالب میں ڈھالا جا رہا ہے ان کو کہ اسلام نظام ہو لیکن جمہوری طریقے سے ہو بات سمجھ میں رہی ہے جی تو یہ سب کچھ ان کا نظام ہے ان کی ترتیب ہے اور تبدیلی وہیں سے آ رہی ہے یہ ہمارے ہاں کی تبدیلی نہیں ہے یہ انقلاب مارے مسلمان ملکوں کے عوام کی خواہش کے مطابق نہیں ہے یہ ان کی خواہشات کے مطابق ان کے ارادوں کے مطابق ہے ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان امت ہے مسلمان عوام ہے اس کی خواہش سوائے اسلام اور کتاب و سنت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتی وہ تو مسلمان ہیں ان کو کیا رہا پڑی ہے جمہوریت کی لیکن کیوں آخر جمہوریت کو نجات دہندہ سمجھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جان لاک جان روسو وغیرہ وغیرہ جتنے بھی تھے یہ سب انہی کے لوگ تھے اور انہیں کے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا نظام بدلا جائے اور ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ آخری پوپ کی انتڑیوں سے آخری بادشاہ کو سولی پر لٹکایا جائے سمجھ ماری ہے بات اس لیے کہ وہ کلیسا سے بھی تنگ تھے اور محل سے بھی تنگ تھے بادشاہ سے بھی تنگ تھے وہ بھی ٹیکس لیتا تھا اور یہ پوپ سے بھی تنگ تھے وہ بھی ٹیکس لیتا تھا ظلم کرتا تھا جب کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں ہمارے مسلمان عوام میں ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں کبھی ہمارے جو مسلمان بادشاہ تھے الحمدللہ ان کی مثال وہ نہیں لا سکتے ہاں انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کو تہیاں ان کے اندر موجود تھیں لیکن وہ اسلامی شریعت کے پابند تھے استثنا تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ہمارے جو بادشاہ گزرے ہیں چاہے وہ ہندوستان کے مغل دور کے بادشاہ ہوں چاہے وہ عرب ممالک کے بادشاہ وغیرہ ہوں یا عثمانی خلافت کے بادشاہ حضرات ہوں یہ سب کے سب اسلامی حکومت کے اور اسلامی نظام کے پابند تھے ہاں تھوڑی بہت خرابیاں البتہ موجود تھیں لیکن عمومی طور پر مکمل دستور اور مکمل کنسٹیٹیوشن جو ہے مکمل آئین جو ہے وہ غیر اسلامی نہیں تھا اور نہ ہی ہمارے علماء ان کے پوپ کی طرح تھے کبھی بھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا ہو کہ مسلمان جو ہے ان کی انتڑیاں نکالنے کے در پہ ہوں نہیں ہمارے علماء تو ہر وقت محترم رہے ہیں قابل احترام رہے ہیں ہمارے قابرین اللہ فرمائے وہ تو بڑے لوگ تھے سلف صالحین ہیں ہمارے ان کے تو ہیں, وہ تو اچھے لوگ نہیں تھے آپ حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کی کتاب مادہ بن حساط المسلم اور اس کا اردو ترجمہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج زوال کا اثر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بادشاہ اور ہمارے بادشاہوں میں کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اور ان کے پوپ حضرات میں اور ہمارے علماء کرام میں کتنا بڑا فرق ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے علماء تو شرافت متانت اور نفاست کی زندہ مثال تھے اور ہیں اور وہ تو گندگی کی خباست کی مثال ہے ان کے ایسے پادری ہوا کرتے تھے جو کہ دو دو سال تین تین سال غسل نہیں کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے وہ تو گندے لوگ تھے تو ظاہر سی بات ہے لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے تھے ہمارا علماء سے تو لوگ تنگ نہیں آئے کبھی کہ بھی کہنے کا مقصد یہ کہ جمہوریت ایک ایسے معاشرے کی پیداوار ہے جہاں پر لوگ بادشاہت سے اور پپائیت سے تنگ آئے ہوئے تھے جبکہ ہم الحمد نہ عمارت سے نہ خلافت سے نہ ملایت سے تنگ نہیں آئے ہوئے اور جو لوگ آج کل دوسروں کی آواز میں بول رہے ہیں وہ اصل میں اپنے دین کو جانتے ہی نہیں ہیں وہ اپنی معاشرت کو اور اپنے اقدار کو اور اپنے اسلاف کو اپنے قابل فخر چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں تو مانتے کہاں سے تو جانتے ہی نہیں ہیں تو کیسے مانیں گے تو جمہوریت میرے دوستو ایک ایسے معاشرے کی پیداوار ہے کہ جس کے انقلابیوں نے فرانس میں یہ نعرہ لگایا عشن کو آخری بادشاہ کو آخری پوپ کی انتریوں سے پھانسی پر لٹکا دو جبکہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ ماحول کبھی بھی نہیں رہا لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ ہر وقت جمہوریت جمہوریت جمہوریت, جمہوریت کی آواز ایسے لوگوں کی زبانوں سے آ رہی ہے جو قال اللہ و قال الرسول بھی کہتے ہیں تو عرض ہے کہ یہ اس پروگرام کا اور اس نقشے کا اثر ہے اور یہ ان کو فار یہود نصارہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے ورنہ ہمیں جمہوریت کی کیا ضرورت ہے ہمارے آبا و اجدان نے تیرہ سو سال تک حکومت کی ہے انہوں نے تو کبھی بھی جمہوریت نافذ نہیں کی اور جب سے جمہوریت کا نام آیا ہے ہماری حکومت بھی نہیں اس لیے کہ قوم رسول کو قوم رسول ہاشمی کو مغرب پر قیاس نہیں کرنا چاہیے ہم الحمد کفار نہیں ہے یہ مغربی اقوام اور یورپی اقوام کا طریقہ زندگی معاشرت یا ہمارے لائق اور قابل نہیں ہے اب آپ دیکھیں ان کے ہاں جمہوریت کا نتیجہ یہ ہے کہ کتے سے بھی لوگ ناوزب اللہ شادیاں رچا رہے ہیں لڑکے لڑکوں سے لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا باللہ یہ بات تو کہتے ہوئے آدمی کو شرم آتی ہے شادیاں کر رہے ہیں وہ لوگ اور باقاعدہ اسے قانون کا درجہ دیا گیا ہے اس لیے جمہوریت ہے اور جمہوریت کی جو اصل ہے یہ سیزر جو روم کا بادشاہ گزرا ہے کون سا نمبر ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے شاید چاہ ہے اس نے روم کے سب سے بڑے میدان میں آ کر یہ اعلان کیا کہ میں آج آپ لوگوں کو جمہوریت دکھانا چاہتا ہوں اور میری قوم یہی چاہتی ہے اور پھر اس نے اپنی ماں کو میدان میں حاضر کیا اور نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ ذنا کیا اور کہا کہ یہ حقیقی جمہوریت ہے تو میرے دوستو یہ جو جمہوریت کی آوازیں لگا رہے ہیں یہ لوگ ہمیں اس منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی کفار دیکھیں اب آپ یہ کہیں گے کہ اتنے اعلی اعلان انہوں نے اعلان کیا کھلے عام اعلان کیا ہاں کھلے عام اعلان کیا اور کر بھی رہے ہیں اور ہم امت کو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ بھائی یہ جمہوریت آپ کو نجات نہیں دے سکتی لیکن امت نہیں سمجھتی اس لیے کہ تبلیغات ذرائع ابلاغ اور میڈیا سب ان کے قابو میں ہے تو وہ یہی کہتے ہیں شب و روز کے جمہوریت ہی سے نجات ملے گی حالانکہ خلافت کو سکوت ہوئے آج نوے سال ہو چکے ہیں اور جمہوریت ادھر سے آئی ادھر گئی ادھر گئی ادھر آئی کسی کو کوئی نجات نہیں ملی سوائے اسلام کے میرے دوستوں مسلمانوں کو اور حتیٰ کے کفار کو بھی امن و سکون چین و اطمینان کا تحفہ نہیں مل سکتا یہ سب کچھ اسلام کے سائے میں ہم سب کو مل سکتا ہے مسلمانوں کو تو ملے گا ہی کفار کو بھی ملے گا کفار ہمارے اسلامی نظام میں ہماری اسلامی حکومت اور خلافتوں میں رہنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے اس لیے کہ ان کے جو سلیبی ہیں ان کے جو مسلس تکون کے پجاری ہیں سلیب پرست یہ لوگ اپنے ہی ہم مذہبوں کو قتل کرتے تھے اپنے ہی ہم مذہبوں پر ظلم کیا کرتے تھے جبکہ ہمارے مسلمان خلافہ ہمارے مسلمان عمرہ ان سے جزیا لیتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے اور جو جزیہ دینے کے قابل نہیں ہوتے تھے ان کی مدد بھی کرتے تھے یہ تو ہماری اسلامی تاریخ ہے روشن تاریخ اور پوری دنیا کو معلوم ہے اس پر زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں